کے متعلق بات چل رہی تھی اور اب دیکھیے اللہ تعالی نے یا رمضان کے متعلق دوبارہ بات شروع کر دی پہلے رمضان کی بات ہوئی پھر دعا کی بات ہوئی کہ اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول ہوگی اور پھر رمضان کی بات شروع کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کو دو چیزوں سے خاص تعلق ہے یا تو اللہ کے مانگنے سے اور دوسری چیز یہ کہ عبادت سے یہ آیت کریمہ جو ہے 187 نمبر آیت اللہ کا نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اہلکم لتسیام اور اللہ کا نے مباح قرار دیا جائز قرار دیا رمضان کی راتوں میں سیام کی راتوں میں الرفس تمہارا جانا السائکم اپنی بیویوں کے پاس ہن لباس اللہ وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں وان تم اور تم لوگ لباس اللہ ہن ان کے لیے لباس ہو اللہ اللہ نے جان لیا انکم کم کے تم لوگ تھے کنتم تم تم تھے تختہ اس بات کا ارادہ کرتے خیانت کا انفسکم اپنی جانوں کے لیے فتح علیکم سو اللہ نے مہربانی فرمائی تم پر وافان انکم اور اللہ نے اس حکم کو اٹھا لیا فلآن سو اب باشرونا تم رمضان کی راتوں میں بھی ان کے پاس جا سکتے ہو وبتگو اور ان سے چاہو ما قطب اللہ لکم جو چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھی ہے وہ کلو اور کھاؤ تشرگو اور پیو حتہ یہ تبین القم الابیض یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاگا من القیت الاسود اس دھاگے سے جو سیاہ ہے من الفجر فجر کے وقت میں سماتم اسیام اور پھر اپنے روزوں کو پورا کرو الا رات تک ولا تو شروع اور تم اپنی بیویوں سے تعلق کو قائم نہ کرنا وان تم جب جبکہ تم اعتکاف میں ہو فل مساجد میں دل کا اور اب تک یہ جتنے حکم ہم نے بیان کیے ہیں حدود اللہ یہ اللہ نے حد متعین کر دی ہے فلا تقربہ سو اللہ کی حد توڑنے کے قریب نہ جانا کا یبین اللہ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے آئے ہی اپنے احکامات کو للناس لوگوں کے لیے لعلهم لوگ بچتے رہیں متقی رہیں باز آئیں اس آیت کریمہ کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نازل کس کے بارے میں ہوئی رمضان میں ابتدا میں روزہ صرف دن کا ہی نہیں رات کا بھی ہوتا تھا ٹھیک معلوم ہے یا اس کی تشریح اچھا ہوتا یہ تھا حکم یہ تھا شریعت کا کہ ایک آدمی نے صبح روزہ رکھا شام کو افطار کر لیا اور شام کو افطار کرنے کے بعد سونے سے پہلے پہلے جتنا بھی وقفہ ہے بس یہ ہے اس کی افطاری کا جب وہ سو گیا یا کھانا کھا کے پیٹ اس کا بھر گیا پارغ ہو گیا تو اب اس کے بعد صبح تک پھر اس کا روزہ شروع ہو گیا تو شام کو افطاری کا وقفہ کھانے کا وقفہ تھا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور حضرت قیس رضی اللہ کے متعلق آتا ہے کہ انہیں یہ دقت پیش آئی کہ وہ رمضان میں آئے گھر افطاری میں اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانا پکا دو جو بھی چیز پکانی ہوگی اور لیٹ گئے سو گئے اب جب اٹھے تو وقت اتنا گزر چکا تھا کہ وہ دوبارہ کھا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے اسی حالت میں روزہ رکھ لیا اور سحری بھی نہیں کر سکے اور اگلے دن دوپہر کے وقت وہ بے ہوش ہو گئے کیونکہ فاقہ گویا ایک طرح سے پورا دن بھی نہیں کھایا پوری رات بھی نہیں کھائی پھر اس سے بھی اگلا دن آ گیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مسئلہ پوچھا اور ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یہ آیت اصل میں حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول دن کا بھی روزہ اور رات کا بھی روزہ اور وہ اپنی ایک بات پر رونے لگے تو پوچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس وجہ سے روتے ہو تو انہوں نے ارض کیا کہ رات میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا کہ سوتے وقت میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکا اور میں نے اپنی بیوی سے ایسا تعلق قائم کر لیا اب میرے متعلق بتائیے کیا حکم تو اللہ کا اعلی نے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ ہسپے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل کی کیونکہ ہسپے قیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانے پینے کا مسئلہ پیش آیا تھا اور ہسپے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اہلیہ کا مسئلہ پیش آیا تھا اس لیے اللہ نے اس آیت کو شروع یہاں سے کیا ہے کہ اہلکم لسیامرفس الانی سائیکم اور اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا اسے جائز قرار دیا تو وہ کہتے ہیں کھانے پینے کا ذکر نہیں بلکہ ازدواجی تعلقات کا تذکرہ ہے تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے واقعات آگے پیچھے پیش آئے ہو یہ بھی چیز ہو گئی ہو حضرت عمر رضی اللہ کا تو معاملہ ہوا ہی ہوا ہے اور اللہ تعالی نے رات کے روزے کو ختم کر دیا اور دن کے روزے کو باقی رکھا شریعت کے احکامات دو طرح کے ہوئے ہیں کچھ میں سختی بتدریج بڑھتی چلی گئی اور کچھ میں نرمی آہستہ آہستہ آتی چلی گئی ہے ایک ایکسٹریم بعد میں آئی ایک ایکسٹریم پہلے آ مثلا شراب کے بارے میں اللہ تعالی نے چار مرتبہ وہی نازل کی ایک مرتبہ سورہ نحل میں مکی صورت میں ہی بتا دیا کہ شراب اس سے لوگ لیتے ہیں اور اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گویا ایک طرح کا اشارہ تھا کہ نشے کی چیزیں کچھ اچھی نہیں ہوتی اور تین آیات تو جو تین مرتبہ مانتے ہیں وہ تو سراتن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو خمر اور میسر اور یہ یہ چیزیں ابھی ایک آیت آتی ہے شاید کل پرسوں آ جائے تو وہ ابتدائی آیت ماضی ہو گئی پھر اس کے بعد تھوڑا سا اسے کہا کہ اور بڑھا دیا پہلے کہا اس میں کوئی جو نفع بھی ہے اس کا نقصان زیادہ ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور بڑھا کے کہا کہ اچھا جب تم اللہ کا ذکر اور نماز اور عبادت میں ہو نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے اور پھر آخری سٹیج پر لے گئے اسے بالکل حرام کر دیا پہلے کچھ پھر کچھ پھر کچھ پھر کچھ چوتھے درجے پہ جا کے اسے حرام کیا یہ ہے شریعت کے وہ احکامات کا معاملہ کہ تدریجن ان میں پابندیاں لگائی گئیں اور کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ جو اینڈ تھا بالکل آخری چیز تھی اسے پہلے بیان کر دیا اور پھر تدریجن اللہ اسے کم کرتے رہے ہیں روزے کا معاملہ یہی تھا کہ بالکل ایکسٹریم پہ کہا کہ دن کو بھی روزہ رات کو بھی روزہ اور پھر اسے آہستہ آہستہ کم کر کے رات کے روزے کو ختم کر دیا اور دن کے روزے کو اللہ نے اس چیز میں باقی رکھا تو اس لیے ارشاد یہاں پر فرمایا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا اور اس کے عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس سے اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ ایک بات ان سے ہوئی لیکن ان کی وجہ سے اللہ نے پوری امت کے لیے یہ سہولت دے دی اور جتنے, جتنے بھی مسلمان آنے والے تھے ان سب کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے متعدد مرتبہ ایسے ہوا ہے اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کی وجہ سے متعدد مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ احکامات مزید نرم ہوتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی بات کے بعد ایسی چیزیں نازل فرما دی ارشاد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لیلت سیام رمضان کی راتوں میں یہ بات درست قرار تھی اسے چونکہ ایک خاص واقعہ ہوا نا اس لیے اس کی طرف اشارہ ہے وگرنا رمضان کی راتوں کے علاوہ بھی جو سال میں راتیں آتی ہیں ان میں بھی ظاہر ہے کہ ازدواجی تعلقات جائز ایک بات تو یہ اور دوسرے یہاں سے شبہ پڑتا ہے کہ رات کا اللہ نے ذکر کیوں کیا ہے تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ رات کا اس لیے ذکر کیا کہ رمضان کے جو دن ہیں ان میں تو تعلق قائم نہیں ہو سکتا وگرنا روزے کا کفارہ ہو جائے گا روزہ ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ لئلتسیام کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے راتیں بھی اس کے علاوہ ساری سال کی راتیں بھی جائز ہیں اور سارے سال کے دن بھی ازدواجی تعلقات کے لئے جائز ہیں اور رات کا تذکرہ چونکہ استعمر رضی اللہ عنہ کو معاملہ ہوا تھا اس وجہ سے کہا تعلقات جو ازدواجی اعتبار سے ہیں وہ دن ہوں یا رات ہوں سب برابر ہیں کوئی شریعت میں ممانت نہیں کی رمضان میں اس لیے کہ روزہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے روزہ اس کے لیے مانے ہے الرفس و نسائکم نسا رفس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایسے تعلقات کے لیے بات کرنا کوئی بھی بات جو جن سے متعلق ہو ارب اسے کہتے ہیں رفس اور اگر اس کے ساتھ صلہ اس کا آ جائے سے ایک تو ہے نا الرفس اکیلا لفظ آ جائے تو مراد باتیں کرنا اور الا جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ رفس رفس الا نسائ تمہارا اپنی بیویوں سے باتیں کرنا یعنی عملا ایسے کرنا یہ الا کا لفظ خود اس معانی کو پیدا کر رہا ہے اس لیے کہ آج انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے آگے بھی چل کر یہ لفظ آ رہا ہے مگر اور وہاں پر الا نہیں ہے تو وہاں پہ صرف گفتگو ہی مراد ہے املن نہیں کہ اللہ نے وہاں پہ گفتگو تک سے منع کر دیا ہے اور یہاں رفظ کے بعد جو علا آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تعلقات ازدواجی زندگی کے اللہ نے رمضان کی راتوں میں اسے جائز قرار دیا ہے ہن لباس اللہ کم تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں وہ انتم لباس اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی بیوی کے معائب بیان کرو گے دیکھیے قرآن نے کتنی اچھی تشویش دی ہے کہ تم لوگوں میں جا کر اپنی بیوی کے معائد بیان کرو گے تو کچھ نہیں اپنا ہی لباس اتار رہے اور بیوی جا کر لوگوں میں شوہر کی برائیاں بیان کرے گی تو وہ اپنا ہی لباس اتار رہی ہے اور تو کچھ نہیں کر اس لیے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی میں اگر کوئی بات غلط ہے تو تم اس کی اس چیز پہ بھی نظر کرو کہ اس میں کوئی اچھائی بھی ہے اور آپ نے فرمایا تم اس کی جس بات سے تنگ آ جاؤ تو تم سوچتے رہو کہ اس میں اللہ نے اچھائیاں بھی رکھی ہیں خوبیاں بھی رکھی ہیں اور تم ان چیزوں کو ترجیح دو حزت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ برابر کرتے رہے اپنی ساری عمر ساری زندگی میں اور مجھ سے چاد فرمایا کہ کان علی منہا ولدن تمہیں پتہ نہیں میری اولاد بھی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ یعنی اولاد کا ہونا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ ان کے لیے بڑے شرف کی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا اور اسی طرح اتنا زیادہ نرمی کا اتنا تعلق تھا ہمارے ہاں لوگوں میں بہت بے اعتدالی آ گئی ہے علی بلّہ علی ایسے ایسے جاہل اور گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے والد کہتے تھے بیوی بی تو پاؤں کا جوتا ہے جب چاو تبدیل کر ایسے ایسے گمراہ بھی ہیں سنیں یہ محاورہ کہتے ہیں لوگ اور انہیں پتہ نہیں اللہ نے کہا تم ایک دوسرے کا لباس ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اپنی بیویوں کی رعایت کرتے تھے ہمارے زمانے میں اگر کوئی آدمی اتنی رعایت کرنے لگے تو بڑی مصیبت میں پڑ جائے لوگ تو سب سے پہلے اسے کہیں کہ زن مرید ہو گیا بیوی کا مرید ہو گیا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ شفقت اور نرمی فرماتے تھے اتنا اب ہمارے مسلمان معاشروں میں تصور نہیں رہا حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنی نرمی تھی اتنی زیادہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے اونٹ پر سوار ہونا تھا اور کوئی چیز نہیں تھی اس میں اپنا پاؤں رکھ سکوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور مجھے اشارہ فرمایا اور میں نے آپ کی ران پہ پاؤں رکھا اور پھر میں اونٹ پر جا کے بیٹھی آپ کوئی اپنی بیوی کے لیے ایسے کر لے فرض کر لو پجیرو لے لی بڑی گاڑی لے لی ہاں اور کوئی بیٹھ جائے ایسے کہ آپ اس سے پاؤں رکھ کے پھر بیٹھ چاہیے آرام سے اور دیکھ لیں ان کی ساس صاحبہ تو پھر کیا ہو خیر اور دوسری طرف بھی ایسی ہے کہ شوہر وہ ساری زندگی محنت محبت تعلق یہ چیزیں وہاں بھی نہ ہوتی ہے عورتوں میں بھی تو اعتدال رہا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں اور اناخیرکم لے آلی اور تم دیکھ لو میں اپنی بیویوں بی کے لیے بہت اچھا ہوں اتنی زیادہ احادیث اس معاملے میں آئی ہیں کہ اگر وقت ہوتا تو اس کو بیان کرتے آگے خواتین کے معاملے آ رہے ہیں وہاں بھی متعدد مواقع ایسے آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتا کہ طلاق دینی تھی تو پوچھا کہ میں آپ کو طلاق دے دوں انہوں نے کہا نہیں طلاق نہ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا حضرت زینب نام کی دو خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اور ایک تو بہت بوڑھی ہو گئی تھی عمر بہت ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم چاہتی ہو میں تمہیں طلاق دے دوں ان کا نہیں میں یہ نہیں چاہتی اور چاہتی یہ ہوں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کی بیویوں میں سے مجھے بھی اٹھائے باقی جو میرا میرے پاس آنے کی رات ہے یا باری ہے میری وہ آپ عائشہ رضی اللہ کے چلے جایا کریں مجھے میرے لیے آپ کا آنا نہ آنا, آنا کوئی اس کی ایسی ضرورت نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد ان کا حال پوچھنے چلے جاتے تھے مگر وہ جو باری انہوں نے اپنی حستے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی وہ ایسی حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ کھڑی تھی اور بخار ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ میری زندگی آپ کو لگ جائے اور آپ کو بخار نہ ہو تو لوگوں نے دیکھا کسی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ کہتی ہے اسے مجھ سے ایسی محبت اور شوہر اگر کھڑے ہوئے مزاج کا ہو تو دو چار اور بھی سنا دے کہ اب تمہیں یاد آیا ہے مجھ پہ فدا ہونا اور قربان ہونا اور ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا اور ہماری دوا کی فکر نہیں ہے اور کچھ سوچتی نہیں خیال نہیں کرتی کتنی باتیں کہی جا سکتی ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا نہیں تھا تربیت کے لیے تعلیم کے لیے کوئی بات اشاعت فرمائی ہے وہ بالکل ایک الگ چیپٹر ہے کہ تعلیم میں ڈانٹ کی ڈپٹ کی ان چیزوں کی ضرورت آتی ہے پیش بگرنا عمومی مزاج بہت لوگوں کے ساتھ اچھا رہا ہے اور خاص طور پہ گھر والوں کے ساتھ پورے سال کا خرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انہیں دے دیتے تھے پورے سال میں جو خرچہ تھا وہ ایک دن دے دیتے تھے کہ یہ آپ کے سارے سال کا خرچہ ہے اور اب کسی شوہر کے پاس چاہے اتنے پیسے ہوں بھی اور پتا ہو کہ سال میں ایک مہینے میں دو ہزار ڈالر یہ خرچ کر لیتی ہیں اور چوبیس ہزار ایک دن میں پکڑا دے کہ جی اکھیے سارے سال کا او ابا تو اتنا دل اور دل چلو ہو بھی جائے مگر وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے پتا چلے کہ پچیس ہزار ڈالر بیوی کو ایک دن میں دے دیے سارے سال کا خرچہ پھر دیکھو کیا ہوتا یہ ہمارے ہاں معاشرتی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں اور وہ بھی اللہ کی بنتیاں ایسی تھیں کہ سارے سال کا خرچہ شام تک وہ سب غریبوں کو دے دیتی تھیں تقسیم کر دیتی تھیں اور اللہ پہ بھروسار توکل تھا اسی لیے تین تین مہینے کے فاقے بھی آ جاتے تھے سوائے کھجوروں کے کچھ نہیں ہوتا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رویہ ایسے تھا. ایک بات یاد آئی ہے لطیفہ یعنی لطیف بات है? سنائیں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے بڑے کابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہا کہ بیویاں چار رہنی چاہیں ایک کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کئی پیغام بھجوایا لوگ ان چیزوں کے متعلق سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اسلام سے ان چیزوں سے باہر کی باتیں ہیں ایسے نہیں اسلام نے ان چیزوں کے بارے میں بھی پوری تعلیم دی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا متقی انسان وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ کل صبح میرا انتقال ہو جانا ہے میں نے مرنا ہے تو آج کی جو رات ہے نا میں اسے بھی بیوی بی کے بغیر پسند نہیں کرتا فرماتے تھے اپنے نفس پہ ڈر لگتا ہے کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤ ایسے اللہ کے اچھے بندے تھے یہ انسانی زندگی ہے ساری تو اس مغیرہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا دوسری جگہ نکاح کرنا تھا تو انہوں نے پیغام بھجوایا لڑکی کے گھر والوں نے کہا حضرت آپ کی جو عزت شرف منزلت اور قدر ہے ہم نہ نہیں کرتے لیکن اس لڑکی کے لیے ایک اور لڑکے نے پیغام بھجوایا جو آپ سے کم عمر ہے تو اب آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں جو آپ فیصلہ کریں گے انصاف کے مطابق ہوگا آپ صحابی ہیں آخر رضی اللہ عنہ تو جو بھی فرما دیں انہوں نے کہا اس طرح کرو مجھ پہ فیصلہ چھوڑنے کی بجائے اس لڑکی سے ہی فیصلہ کرا لو ان کا حضرت وہ کیسے فیصلہ کرے تو انہوں نے کہا پوچھ لو پتہ چلا حضرت کو ہی فیصلہ کچھ کرنا ہے تو انہوں نے کہا اس طرح کرو پھر پردے میں اس لڑکی کو بٹھا دو میں بھی تمہارے گھر آ جاؤں گا وہ بھی آ جائے گا جو لڑکا ہے تو ہم دونوں باتیں کریں گے تو شخصیت ہم دونوں کی اس بچی کے سامنے آ جائے گی پھر جس پہ وہ ہاں کر دے تو کرتے ہیں وہ مان گئے حضرت مغیرہ رضی اللہ جب آ کے بیٹھے اور لڑکا بھی آیا تو ہنستے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بیوی بی کو خرچہ دینے کے معاملے میں تمہارا کیا رویہ ہے سکا حضرت ایک ایک پائی میں گھر میں گن گن کے دیتا ہوں جو بھی گھر اب چل رہا ہے اور رات کو شام کو اگلے دن پھر پورا اس کا حساب بھی لیتا ہوں کہ پیسے کدھر خرچ کی طرح خرچ کیے تو ظاہر ہے میں شادی کروں گا اگر بیوی بی کو پیسے دوں گا تو حساب بھی لوں گا تو وہ سنتے رہے چپ رہے پھر تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ عورتوں کے معاملات میں پڑے میں تو ایک تھیلی سونے کی دے دیتا ہوں پھر جب وہ مجھے کہتی ہیں ختم ہو گئی پھر میں دوسری دے دیتا ہوں جب وہ کہتی ہیں ختم ہو گئی میں تیسری دے دیتا ہوں میں نے کبھی نہیں حساب لیا بات ختم ہوئی چلے گئے حضرت مغیرہ رضی اللہ کی لڑکی نے ہاں کر دی تو کسی نے پوچھا کہ تم نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیوں ہاں کی ان کی تو عمر زیادہ ہے اس نے کہا کہ یہ جو روز روز کے حساب ہے نا یہ نہیں دیے جا سکتے یہ مغیرہ رضی اللہ اچھے ہیں پیسے دے دیتے پوچھتے تو نہیں کہ کہاں خرچ کیے تو اس لیے یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم کا اثر تھا کہ اپنی خواتین کے معاملے میں نرمی تھی مزاج کی وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے اولاد کی تربیت ماں نے کرنی اس کی حیثیت صرف بیوی بی کی نہیں بلکہ اگلی نسل کے لیے وہ ماں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہے یعنی تمہارے ذریعے اسے عزت مل جائے گی اور اس کے ذریعے تمہیں عزت ملے گی ایک بات یا یہ کہ تمہارے مائپ پر کمزوریوں پر وہ پردہ ڈالنے والی ہے تم اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے والے ہو اگر تم ایک دوسرے کی کمزوریاں اور یہ چیزیں بیان کرو گے تو تم گویا اپنی کمزوریاں بیان کر رہے ہو ایسے نہ کرو عالم اللہ اللہ نے جان لیا یعنی اللہ تعالی کے علم میں ہے کہ انکم کنتم کن تم تختانون کہ تم لوگ ارادہ کرتے تھے خیانت کا اپنی جانوں کے لیے یہ جو لفظ ہے نا خیانت کا تختانون اس پہ بہت زیادہ بعض لوگوں نے لکھا ہے اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قائم تھے خیانت کرتے تھے بدیانتی سے کام لیتے تھے اور اللہ نے یہ کہا ہے تختانون دیکھو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ خیانت ہوتی تو اللہ تعالی یہاں پر فرماتے کہ تخونون تم خیانت کرتے تھے یہاں پر یختہ نون کا لفظ آیا جو کہ اختیان سے نکلا ہے اور اختیان جو ہے یہ جب آپ عربی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ افتعال سے ہے اور افتعال کے باب پہ جتنے بھی لفظ آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل کرنا اس کا مطلب ہے خیانت کا ارادہ کرنا افتعال کسی فیل کا ارادہ کرنا یہ نہیں کہ اس فیل کو کر دیا تو کسی بھی کام کے قصد میں ارادہ کرنے میں اس کام کے کرنے میں فرق ہے کسد اور صدور میں فرق ہے ایک آدمی ارادہ کرتا ہے چوری کرنے کا اور ایک آدمی کر گزرتا ہے چوری دونوں میں بڑا فرق ہے لئے صب کے کے متعلق یہاں پر راغب نے مفیدات نے اور تاج العروس میں زبیدی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے اختیار کے باب سے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایسے کیا نہیں تھا بلکہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یعنی مطلب یہ ہوا کہ جسمانی خواہشات جو تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ دل چاہتا تھا کہ اس میں اجازت مل جائے اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے تھے جنہوں نے آ کے اعتراف کر لیا کہ میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکا اور ان سے یہ بات ہو گئی اور عملاً باقی لوگ اس میں نہیں تھے اور اللہ نے اس کی وجہ سے بھی یہ آیت کریمہ نازل کر دی اور راغب اسپہانی نے یہاں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صفائی پیش کیا اس کے ذریعے سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے متعلق جو عام طور پہ لوگوں میں بعض اہل علم میں مشہور ہو گیا کہ وہ شیعہ تھے وہ نہیں تھے اگر وہ شیعہ ہوتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کبھی تعریف نہ کرتے صحیح بات یہ ہے کہ وہ شافعی مسلک کے تھے ان کا فقہ جعفیہ سے کچھ تعلق نہیں تھا اور یہ زبیدی رحمت اللہ علیہ تاج العروس جنہوں نے لکھی ہے یہ تاج العروس جب لکھ چکے علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ تو سونے میں تولی گئی ان کی کتاب اور زبیدی امام مانے جاتے ہیں لغت میں یمن کے رہنے والے تھے اور اتنا علم ہے اس شخص کا لغت اس کی دیکھیں تو اب جو چھپی ہے اب لغت ان کی چالیس جلدوں میں چھپی چھوٹی چھوٹی جلدیں اور بڑی اگر انہیں لے لیں تو وہ پھر بڑی بڑی اتنے جہازی سائز کے صفحات میں دس جلدوں میں چھپی ہے پھر بارہ جلدوں میں چھپی ہے اور امام ہے لغت پہ جتنی اب تک لغات لکھی گئی ہیں لسان العرب میں اور تاج الوس میں تقریبا ساری چیزیں آ گئی ہیں کوئی آدمی پچھلی چیزوں کو نہ پڑھے اور ان دو کتابوں کو لغت میں دیکھ لے بہت کافی اور اتنے علم کے باوجود حدیث کہاں انہوں نے پڑھی دلی آ تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے دنیا میں ڈنکا پٹ رہا تھا ان کی شہرت تھی تو اس آدمی کو اللہ نے توفیق دی اور یہ سمجھ گئے کہ علم دیلی میں ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں صاحب رحمت اللہ نے بھی ایک جگہ ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ والد صاحب سے انہوں نے پڑھا عالم اللہ کم کن تم تختہ نونا اور اللہ نے جان لیا کہ تم ارادہ رکھتے تھے اس چیز کا انف سکم اپنی جانوں میں ارادہ رکھنے کا مطلب یہ کہ خواہشات اس بات کا تقاضا کر رہی تھیں دماغ میں بار بار یہ بات آتی تھی فتح علیکم اللہ نے تم پر مہربانی کی ان ساری باتوں کے جواب میں جتنا کچھ یہاں اہل تشریح نے لکھا ہے ہم دو باتیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جب اللہ نے آگے چل کر کہہ دیا کہ فتح بلیکم اللہ نے مہربانی کی عفان اس حکم کو اٹھا لیا تمہاری معافی ہو گئی تو جب کسی غلطی کی خطا کی معافی ہو جائے تو پھر اس پہ کسی کو تہمت لگانا اور الزام دینا کیا یہ شریعت کے مطابق جب اللہ نے کہہ دیا کہ ایک چیز میں نے ختم کر دی معاف کر دی تو بات ختم ہو گئی تو پاک ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے یہ جو لفظ آ گئے کہ اللہ نے تم پر مہربانی کی اور اس حکم کو اٹھا لیا تم سے جو ہوا ہم نے مہربانی کر دی ختم ہو گئی بات اور تمہاری وجہ سے پوری امت کو سہولت دے دی تو اب کیا اعتراض کا موقع ہے؟ ایک اور دوسری بات وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پیش آئی تھی ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ آدمی مخالف تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اور اس نے کہا کہ عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ بدر میں عثمان شریک نہیں تھے انہوں نے کہا مجھے معلوم پھر اس نے کہا عثمان ان لوگوں میں سے تھے رضی اللہ عنہ جو عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر کھڑے نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ بھی معلوم اس نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو گئے تھے ہدیبیا میں اور مکہ مکرمہ گئے تھے عمرہ کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے تھے انہوں نے کہا یہ بھی معلوم اس دن اس کے باوجود آپ عثمان کی حمایت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا سنو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی وہ عثمان رضی اللہ کی اہلیہ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ عثمان تم اپنی بیوی کا خیال کرنا اور آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ عثمان کو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ جتنا ہی حصہ مال غنیمت میں دیا تھا اس لیے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رکے تھے عثمان خود تو نہیں رکے تھے اور دوسری بات تو تم نے کہی ہے کہ عہد میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ والا قداف اللہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا اور تم اس آدمی کو اب بھی نہیں بخشتے جسے اللہ نے بخش دیا اور تیسری بات عمرے کی تو عثمان رضی اللہ عنہ گئے تھے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ عثمان چلے گئے ہیں اور مکہ میں عمرہ کر رہے ہوں گے اور ہم یہاں حدیبیہ میں بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا ان پہ کہ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ عثمان میرے بغیر عمرہ کروں اور جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو ہم نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو مکہ میں مجھے روک سکتا اور جن کے پاس میں ٹھہرا تھا میرے ہر طرف رشتے دار تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے حرام باندھا ہوئے ہے چلو اور عمرہ کرو تو میں نے کہا نہیں میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں اور انہیں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ لی تھی موت پہ کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کے ہی جائیں گے اگر وہ شہید ہو گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا دایاں ہاتھ دکھایا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے ہم نے کہا آپ کا آپ نے کہا نہیں یہ عثمان کا ہاتھ اور پھر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ دکھایا اور فرمایا یہ کس کا ہے ہم نے کہا آپ کا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ میرا ہاتھ ہے اور آپ نے اپنے دائیں دستے مبارک کو بائیں پہ رکھا اور آپ نے فرمایا یہ دیکھو عثمان نے میری بیعت کر اور اللہ نے جو وہی نازل کی ہے کہ اس درخت کے نیچے جتنے لوگوں نے میری بیت کی اللہ ان سے خوش ہوا ہے میں چاہتا ہوں عثمان بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تو عثمان کے متعلق یہ تھا اور تم مجھے کہتے ہو یہ تو تمہارے سوال کا جواب ہے اور انہوں نے کہا اس سے اگلی بات بھی لیتے جاؤ اٹھو یہاں سے اور انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما ہم لوگوں سے کہا تھا کہ وہ اظہار آئی تم اللہ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ زبان دراز کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں تو تم کہنا لعنت اللہ علاشر کم خدا تمہارے اس فیل پہ اس حرکت پہ خدا کی لانت پڑے کتنے گناہ کا کام تو کہنے لگے یہ میری طرف سے لے جاؤ چلو یہاں یہ ہے اللہ نے جب کہہ دیا فتب علیکم و اللہ نے مہربانی کی اللہ نے اس حکم کو اٹھا لیا تو اب کس کا موقع ہے کہ یہ کہے کہ صحابہ رضی اللہ ایسے کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے فلآن سو اب جب حکم اٹھ گیا اب تم با اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات رمضان کی راتوں میں بھی قائم کرو یعنی یہ مباح ہو گیا پہلے منع تھا اب اجازت دے دی گئی جیسے کھانا ہے پینا ہے ایسے ہی استواجی تعلقات بھی ہیں اور شریعت نے اس کے متعلق مستقل احکامات دیے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں وقت اور چاہو ماں قطب اللہکم جو کچھ اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے تمہاری بیویوں سے یعنی اولاد کو چاہ کہ اولاد ہونی چاہیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر اولاد کی تمنا کرے کہ اس انسان کے لئے درست ہے اور اگر اس کی نیت بھی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں مجھے اولاد دے یہ بھی درست اللہ نے فرمایا ہے اپنی اولاد کو چاہو جو کچھ کہ اللہ نے لیے رکھا اولاد سے محبت تعلق یہ شریعت نے سکھایا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو منگا کے کپڑوں میں اسے سونگتے تھے اپنے بچے کو تو کسی نے کہا می المومنین آپ اپنے بچے کو سونگتے کیوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد کی محبت میرے دل میں سما جائے اور اس کی خوشبو میں اچھی طرح سونگ لوں اور پھر اسے جب کوئی تکلیف پہنچے گی نا تو میری روح کو بھی اس سے تکلیف پہنچے گی ایک فطری چیز ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ان کے اعزا قارب بیٹا بیٹی کسی کو تکلیف پہنچے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو گئی ہے قدرتی چیز ہے ایسے یہ محبت اور تعلقات اللہ نے اسی لیے رکھی ما کتب اللہ لکم اللہ نے جو کچھ بھی تمہارے نصیب میں رکھا ہے اس کے اس کو چاہو وہ قلو و اور کھاؤ اور پیو حتی یہاں تک کہ یہ تبین رات میں پھر یہ بات ظاہر ہو جائے رات کا حکم چل رہا ہے تو فرمایا حتیہ یا تبین لکم تک کہ تمہیں پتہ چل جائے الخیت العب سفید دھاری ملخیت الاسود سیاہ دھاری سے سیاہی ہوتی ہے رات کی تو ایک سفیدی وہ قائم ہوتی ہے جو طولن ہوتی ہے شمالن جنوبن ہوتی ہے یعنی انسان کے سر کے اوپر ہوتی ہے اور وہ کناروں پر نہیں پھیلتی بلکہ بیچوں بیچ آسمان کی ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے صبح صادق صبح کازب اور صبح کازب یہ جھوٹی صبح جو ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جسے دن چڑھنے والا اس کا کوئی اعتبار نہیں اور ایک سفیدی وہ ہے جو آسمان کے کناروں پر پھیلتی ہے اور یہ جو نماز کی کیسٹس ہیں اس میں جہاں نماز کے اوقات پر ہم نے بحث کی ہے وہاں کافی تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ ان کا فرق کیا ہے تو وہ جو سفیدی پھیلنا شروع ہوتی ہے آسمان کے کناروں پہ پھر وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے ختم نہیں ہوتی اور صبح کازق تھوڑی دیر کے لیے ایسے جیسے ایک شولا سا ہو پھر اس کے بعد وہ بج جاتی ہے اس پہ کوئی حکم نہیں لگتا صبح صادق جو ہے اللہ تعالی نے اس کے متعلق کہا ہے کہ جب سفید دھاری یعنی نور اور روشنی جو طلوع ہونی ہے وہ صبح صادق کا وقت رات کی تاریخی اس سے ممتاز ہو جائے الگ ہو جائے رات کی سیاہی سے وہ سفید چیز وہ آنا شروع ہو بس تمہارا روزہ اس کو ختم ہو گیا اور اب تو بہت آسان ہے وقت گڑی گھنٹے سے پتہ چل جاتا ہے اتنی آیت نازل ہوئی تھی من الفجر نازل نہیں ہوئی قصب صادق بس اتنا کہا گیا تھا کہ یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے ادیب نے حاتم رضی اللہ عنہ آئے یہ حاتم تائی مشہور ہے نا سخاوت میں ان کے بیٹے استے عدی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ رمضان میں اور دن کو کھا رہے تھے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ادی نے روزہ نہیں رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادی کیا ہوا تمہارے روزے کو انہوں نے کہا اللہ کے کہ رسول اللہ نے کہا کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے تو میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا لٹایا اس کے ساتھ ایک سیاہ دھاگا اور بار بار اٹھا کے دیکھتا ہوں وہ الگ ہی نہیں ہو رہے تو اس لیے میں نے روزہ بھی بند نہیں کیا یہ اگلے الفاظ جو ہیں نا من الفجر اور صبح صادق میں یہ اس کے بعد نازل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ نے فرمایا ادئی یہ صبح صادق مراد ہے وہ دھاگے مراد نہیں ہیں اور پھر آپ نے فرمایا ایسا نارد الوسادہ پھر تیرہ تک کیا تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ دن اور رات دونوں اس کے نیچے چلے گئے <تصفح> یہ دلیل ہے اس بات کی بھی کہ ہر آدمی کی سمجھ برابر نہیں ہوتی کچھ لوگ کسی بھی حکم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کچھ کم درجے میں سمجھتے ہیں سب کی سمجھ برابر نہیں ہوتی اسی وجہ سے ان آدیث اور ان چیزوں کو دیکھ کر پھر جو اجتحاد کرتا ہے نا اس اجتہاد میں فرق آ جاتا ہے اور صحابہ رزی اللہ عنہ نے نہیں سمجھا ابی رضی اللہ عنہ یہی سمجھے تو اللہ نے نازل کی ایت کہ من الفجر کہ فجر کے وقت یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خدا کو اتنے عزیز اور پیارے تھے کہ ایک ایک بات پر وہی نازل ہوتی تھی کوئی شوبہ انہیں نہ رہ جائے ثم تتم الصيام الى اور پھر پورے کرو اپنے روزوں کو الى الليل رات تک یعنی جب رات کی حد شروع ہو تو تمہارے روزے کی حد اس وقت ختم ہو جانی چاہیے جو ہی تاریخی آنا شروع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جب شفق کی سرخی آئی تو بس تمہارے روزے کی حد ختم ہو گئی اور حدیث میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے تھے کہ شربت لاؤ اور روزہ افطار کریں میں کہتا تھا اللہ کے رسول ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے ادھر سے رات ختم ہو جائے اور سورج ایسے صبح صادق ہونا شروع ہو اور روشنی آنا شروع ہو اور جب ادھر کو سورج ڈوب جائے اور پھر شفق چھانا شروع ہو جائے تو بس اس پہ روزہ بند کر دیا کرو اس پہ افطار کر دیا کرو دیکھ کے اس کے کا حکم لگاتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا رات جوئی شروع ہو تمہارا روزہ ختم ہو جانا چاہیے اور اشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت خیر میں رہے گی جب تک یہ روزے کو افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے اتنی بھی جلدی نہ ہو کہ شبہ ہو پتہ نہیں کہیں روزہ بھی رہا ہے یا نہیں مطلب یہ لیکن یہ کہ انسان اطمینان سے افطار جلدی کرنا چاہیے اور صحابہ رضی اللہ علیہ سحری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت کا کھانا ہے ارشاد یہ ہے کہ دیر تک کھاتے رہو دیر کا مطلب یہ کہ صبح صادق سے پہلے چھوڑ دے کہیں یہ بھی فتوا لینے کی ضرورت نہ پیش آئے کہ جی آج روزہ بھی ہوا یا نہیں ہوا تو ارشاد فرمایا طبی الخط البیبوں میں الخیط السودی میں الى سما اور پھر اپنے روزے کو پورا کرو رات تک بلا تو شروع ہونا اور اپنی بیویوں سے تعلق نہ قائم کرنا تم آف نف المساجد جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی قسم کا بھی ایسا تعلق رکھنا جائز نہیں ابتدا سے انتہا تک سارے تعلقات کو منع فرما دیا دل کا حدود اللہ اور لوگوں یہ اللہ کی حدود ہیں یہ اللہ کے احکامات ہیں کتنے حکم اللہ نے دیے ہیں یہ سارے کے سارے فلا تقربوها اور ان کے قریب بھی نہ جانا انہیں توڑنے کی کوشش نہ کرنا ان میں خدا کی نافرمانی نہ کرنا جتنے بھی احکامات اللہ نے دیے ان کے قریب مت جاؤ ان کو مت توڑو ان چیزوں کو مت چھیڑو تم عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ کرتے رہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ آخری اشرے کا اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے رہیں ہے یہ نفل ہے یہ سنت علی الکفایا یعنی کچھ ایک آدمی بھی محلے سے کر لے تو سب کی طرف سے پوری ہو جائے گی لیکن اہتمام اتنا رہا ہے کہ بدر کے سال میں تو سترہ کو بدر ہوئی نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دینا منورہ واپس پہنچے ہیں اکیس یا بائیس کو تو اس سال اعتکاف نہیں فرما سکے اور پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ایک اس شرے کا احتکاف کیا رمضان کا پھر شوال کے دس دن کا بھی اعتقاف کیا اور یہ گویا قضا فرمائی وہ جو بدر میں رہ گیا تھا دل کو پاک کرنے میں خاص دخل ہے اس چیز کا اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اس کی تعریف لکھی ہے اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جو فوائد انہوں نے اعتقاف کے لکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے کام میں نے تمہیں بتائے یہ دیکھو خدا نے حد باندھی دی ہے خدا نے رعایتیں بھی دی ہیں اور بتا دیا ہے کہ کس حد تک تم جا سکتے ہو ان رعایتوں میں کزالی کا یوبی اللہ اور اسی طرح اللہ تعالی واضح کرتا ہے کھولتا رہتا ہے للناس لوگوں کے لیے اپنے احکامات کو لال تاکہ لوگ بچتے رہیں اللہ کی نافرمانی سے لوگ بچتے رہیں اس چیز سے کہ وہ خدا کے نافرمان بن جائیں متقی بنے یہ تو ہو گیا دو حکم آئے ایسے جن میں انتظام تھا پہلا حکم آیا کون سا پساس کا دوسرا وسیعت کا اس کے بعد یہ کیا آ گیا یہ ایسا ایک کام امر ایسا جو مسلح اصلاح کے لیے کہ تم اپنی ذات کی طرف بھی توجہ دو تمہیں یہ چیزیں چاہیں اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کے لیے معاشرہ سوسائٹی بھی ٹھیک رہے تم بھی ٹھیک رہو مال کے اعتبار سے وسیعت کو فرما دیا جسم کے اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے اس کو فرما دیا اب اس کے بعد